دوستو جو مسئلہ اس وقت ناچی ناچیذ ربائش لانا چاہتا ہے ہے اقامت دین کس چیز پر موقوف ہے اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا اس طرح کہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں دین آ جائے اور لوگ اس پر مسلمان اس پر عمل کر رہے ہوں کہ اس کو دین قائم کرنا کہتے ہیں اقامت دین یہی ہے کہ کس چیز پر موقوف ہے کون سی چیز اس کی بنیاد بنتی ہے اقامت دین یا یوں سمجھیے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے اس سے پہلے میرے حضرت صاحب مدلہ علی میں تین چیزیں مجھے بیان پر آپ اجمالی طور پر آپ نے مجھے بیان کیا اور آپ کی عادل شریف یہی ہے کہ وہ اجمالی طور پر نقطۂ بیان فرما دیتے ہیں ناچیر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سمجھ اور توجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیے علم سے اس کی شرح کرتا ہے حضرت صاحب اجمال کلام فرماتے ہیں میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک واسطہ بن جاتا ہوں اس اجمالی کلام کے تفصیل کے ساتھ سمجھانے کا اس میں ہاشا بک اللہ میرے اندر کوئی کمال کی ایسی بات نہیں تو اس کو میں اپنی طرف منسوخ کروں یہ سب انہی کا فیل ہے آپ فرماتے ہیں ایک ہے تبلیغ ایک ہے دعوت ایک ہے نفاذ اس طرح کی باتیں ہیں کتابوں میں کہیں یکجا لکھی ہوئی نہیں ہوتی اگرچہ اسلام سے ہی حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں اور اسلامی کتب سے مطلب ہے کہ ایسی باتوں کی اصل ضرور ملتی ہے لیکن ان تک پہنچنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے پھر مزید جو کچھ کتابوں میں نہیں اللہ تعالیٰ کے درویش اولیاء صوفیاء کے سین مبارک میں وہ کچھ ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا ہے کتابوں کا علم محدود ہے کہ یہ ترکیب دیکھ کر کیسی عجیب ہے کہ پہلی شاید تبلیغ ہے دوسری دعوت ہے تیسری نفاذ ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ دیکھتے ہیں کافی لوگ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے پھرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ تو تبلیغ کی حقیقت سے باخبر ہیں اور نہ ہی تبلیغ کے فرائض کو جانتے ہیں نہ ہی تبلیغ کے اثرات اور نتائج کو جانتے ہیں اور نہ ہی تبلیغ کا جو مقصد ہے اس کو جانتے ہیں ایسے فلطو بس نکلے پھرتے ہیں کوئی بستر اٹھا کر जा جا رہا ہے کوئی چارپائی اٹھا کر جا رہا ہے کوئی کسی رنگ میں انہوں نے گد آٹیں بنا رکھی ہیں جس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں آشا و کلّ حقیقت یہ ہے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں بسترے اٹھا کر کسی شہر سے ادھر ادھر سے ادھر, ادھر, ادھر جانا سوا نبی میں سے کسی نبی کی سنت کوئی ماہی کلال ثابت نہیں کر سکتا اور نہ ہی صحابہ کرام کی یہ سنت ثابت کر سکتے سید سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی شہر میں نہیں گیا تبلیغ کے لیے کہ کسی بار بیرون ملک چلے گئے فلاں شہر چلے گئے فلاں شہر چلے گئے نہیں مکہ شریف میں رہے مکہ شریف کے مضافہ ساتھ ساخ کی بستیاں جو تھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے صرف طائف طائف کے میدان میں آپ کا جانا ثابت ہوتا ہے بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر گئے طائف طائف جو ہے وہ تو ایک الحقہ آبادی ہے اس کی شہر اس کا مکہ شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شریف جو ہے نا وہ دشمنوں نے آگے پھیلا دیا مخالفوں نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تو وہ سارا دین اس وقت کے لوگوں کے اعمال ع عقائد کہ بالکل مخالف تھا یا مخالف تھا تو ان کو تو آگ لگ گئی آگ لگ گئی تو وہ جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے یار عجیب بات ہے کوئی ایسا ایک آدھ گیا ہے وہ اس نے تو ہمارے خداؤں کا بیڑا خرچ کر دیا ہمارے دین کا بیڑا خرچ کر دیا نیا دین لایا تو لوگ جو مخالفین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شورت کی ہے تشہیر کا سبب وہ بنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام گئے ہیں تبلیغ کے لیے نہیں کہہ سکتا گئے تھے ادھر صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جتنا دین ان پر اوپر چکا تھا جنہوں نے عمل کیا تو اس وقت ان کے لیے مکہ شریف میں اور اپنے علاقے میں رہنا مشکل ہوں گے ہجرت پر مجبور ہوگا کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے بستر اٹھا کر تبلیغ کے لیے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یہ صاحب سے سمجھ نہیں آ رہی وہ دھوکہ دیتے ہیں نا یہاں بیاہ کی سنت کہاں بیاہ کی سنت ہے بھائی مانو یہ تمہاری اپنی بد ہے بیاہ کی سنت نہیں ہے سمجھ نہیں آئی بات آر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف مکے سے مدینہ شریف مدینہ میں آئے تو دین قائم کر دیا آپ اب دیکھنا برا تین چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ پہلی چیز تبلیغ ہے دوسری دعوت ہے تیسری تیسری نفاذ ہے یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کیا چیز ہے پھر یہ سمجھ رہا ہے اس میں فرد کیا ہے پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ تبلیغ کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تبلیغ جو ہے تبلیغ کا مانا پہنچانا سمجھ نہیں آ رہی کیا مانا ہے پہنچایا اسی بات کو جاتا ہے جو نہ پہنچتی ہے جو پہلے پہنچ چکے ہو اس کو پہنچانا کیا مان سمجھ نہیں آ رہی یا آج تبلیغ کا لفظ نکلا یا یو ہر رسول ہو بلک ماؤنزل رسول جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے وہ سب پہنچا دو بلک پہنچا دو تو تبلیغ کا مانا پہنچانا ہے اور پہنچائی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے یہ نماز کی دعوت دینا اور کلمہ کی دعوت دینا یہ کیسی عجیب تبلیغ ہے لانتی ہے یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے اور کلمہ پڑھے یہ تبلیغ کرو کیا وہ تبلیغ کیسے کہہ سکتے اگر کلمہ سکھاتے ہو تو یہ تعلیم ہے تبلیغ نہیں ہے ٹور کو اتنا پتہ نہیں ہے تبلیغ کیا ہوتی ہے تعلیم کیا ہوتی ہے ایمان سے بتاؤ بچے میرے پاس آتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز سیکھتے ہیں ان کو طریقہ سکھایا جاتا ہے نماز اس پڑھی جاتی ہے تو ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ استاد تبلیغ کر رہا ہے یہ کہتے ہیں استاد تعلیم دے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیسے عجیب فدول لوگ ہیں جو دین کے راہ بنے پھرتے ہیں دین کے پیشوا یہی وجہ ہے جو حالات کا یہ حال ہے کہ جب ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جناب کوئی سوال کریں ہم سے بات کریں ہاں جی تبلیغ کے متعلق کچھ بتائیں تو کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے ہیں سیکھنے کے لیے نکلے پھرتے ہیں کیسے عجیب بات ہے ادھر شور یہ ڈالتے ہو کہ ہم سکھانے کے لیے نکلے پھرتے ہیں اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو حضرت کو پتہ تو ہوتا نہیں جو حالات کا سارا ٹولہ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے نکلے پھرتے سمجھ نہیں آ یہ ان کی دغا بازی ہے جھوٹ ہے دھوکھا ہے لوگوں سے سیکھنے کے لیے گلی گلی میں پھرتا ہے آدمی سیکھنے کے لیے موٹر وے پر پھرتا ہے سیکھنے کے لیے گاؤں میں پھرتا ہے وہاں پر تو خود سیکھنے والا بیٹھے ہیں بےچارے سیکھنے کے لیے بیٹا بدارس میں آدمی جاتا ہے ایسے ہے نا یہ ان کی دگا بازی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے وہ نہیں سکھانے کے لیے نکلے پھرتے ہیں لیکن ان کی مکاری یہ ہے کہ جب ان پر سوال کیا جاتا ہے تو کیونکہ ہوتے پودو ہیں اس وجہ سے جب ان پر کوئی سوال ہوتا ہے تو پتہ جواب آتا نہیں اس میں کہتے ہیں ہم تو سیکھنے کے لیے بھائی نکلے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی تبلیغ پہنچانا تین وہ حکم دین کی وہ بات جو پہلے لوگوں تک نہیں پہنچائی گئی اس کو پہنچانا یہ تبلیغ سمجھ <recherche> نہیں آ رہے اس میں کیا فرق ہے دو چیزیں فرق ہے بولو بولو تبلیغ میں کتنا فرق ہے یہ ان سے پوچھو بھائی خیر اسی نمبر میں ساتھی کافی نہ بیٹھے ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تبلیغ کے جوش کتنے ہوتے ہیں تبلیغ کے جوس دو ہیں حامروف نہ من شاہی ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہوں لیکن کا کہنا برائی سے سمجھ نہیں آ رہی تو یا یوں کہہ لو کہ دو اس طرح ہوتے ہیں ایک معمورات ہوتے ہیں ایک منیجات ہوتے ہیں ایک وہ کام ہے کہ جن سے کرنے کا حکم ہے ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے تبلیغ کے اندر یہی دو چیزیں بتائی جاتی ہیں چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں اعمال سے متعلق ہوں تبلیغ کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں جو ہے نا اسلام کہتا ہے کرو اور یہ کہتا ہے نقل تبلیغ کے یہی دو فرض اس کے اندر دو ہیں تبلیغ کے اندر کتنے فرض ہیں ایک فرض ہے صبر کیا فرض ہے صبر فرض ہے اتنا اپنے نفس پر اپنی ذات پر اعتماد ہوتا وہی ہے سمجھ نہیں آ صبر فرد ہے بولو کیا یعنی اعتماد ہو تبلیغ کے دوران لوگ مجھے گالی نکالیں لوگ مجھے ماریں ہتھا کے قتل کر دیں <تصفح> تو میں ان کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں یہ <تصفح> صبر ہے اور یہ فرض ہے اپنے نفس کو قبضے میں رکھنا تبلیغ کا یہ فرض ہے پہلا فرض ہے وہ شخص کے لیے تبلیغ حرام ہے جو صبر نہیں کر سکتے تو شخص کے لیے ہم بیا مصلاح و, و جب تبلیغ فرماتے ہیں آپ سنتے ہیں یار سنتے ہیں کئی مرتبہ لوگ پتھر مارتے تھے کئی ہم بیا کو قتل کر دیا فلون المیاہر حق ہمبیاہ کو قتل کر دیتے تھے لوگ لیکن تکلیف کے اندر کیونکہ صبر یہ ہے کسی نے سمجھنے آئی بات جی کسی نے امبیال ابو السلام سے جو ریاست پگی کی ہے نا ہاں جی السلام نے تبلیغ کے دوران کسی طرح کی ادیت اگلے کو نہیں پہنچائی <esan> قتل ہو گیا یار کتنا امبیا علیہ السلام شہید ہو جائے تبلیغ کے دوران اسی وجہ سے تبلیغ کے دوران اسلحہ اٹھانا حرام ہے سمجھ آ رہی مبلے پر اصلہ اٹھا رہا ہے کیوں بھائی ابھی جن کو تم نے دل سنانا ہے پہنچانا ہے ان کو مارنا ہے مار میں آئے تو پنگا نہ لے گھر سم نہیں رہی تو بے صبر بندے کے لیے تبلی بل حق سے واسو بل خبر واہ فرماتا ایک لو ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے ہیں و تواس صبر اور صبر کا کہتے ہیں کیونکہ جب حق کہنا پڑے گا پھر صبر کرنا پڑے گا امبیاں السلام نے جہاد کے اندر اسلحہ اٹھایا ہے تبلیغ میں اسلحہ اور یہ جو پیر ہیں دہشت گرد پیر آج کے دس دس کلاس ان میں بیٹھے ہوتے ہیں پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ نماز کی حالت میں پیر صاحبان جو ہے آج کے اسی وجہ سے اسلحہ رکھتے ہیں اور مریضوں کو باڈی گارڈ رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ کہیں بری حالت میں مرنے دیں نماز پڑھتے ہوئے موت آگے کیا بنے گا پتہ نہیں ہے کو موت کون سے حال میں چاہیے نماز نماز کی حالت میں تو یہ مرنا نہیں چاہتے تو پتہ نہیں کون سے حالت میں یہ مرنا پسند کرتے ہیں پھر چکلے میں پسند کریں گے یا بازار میں جو شاقانی گھروں شمار ہوتا ہے کہا کا مرنا یار مولا علی کی شہادت کہتے ہیں مسجد میں ہوئی امام حسین نے نماز کے اندر سر کٹوا دیا یہ سارے ملا پیر بیان کرتے ہیں لیکن عجیب بات ہے یہ خود سجمے کی حالت میں مرنا نہیں چاہتے امام حسین کی سنت نہیں ادا کرنا چاہتے خیر یہ دجال لوگ ہیں یہ دجال ہے سجال سبزاب لوگ بھوکے باز لوگ تبلیغ کے اندر صبر فرض ہے بولو کیا فرض ہے ہمارے حضرت صاحب اللہ اکبر ایسے صبر کا فیکر ہیں بیان نہیں کر سکتے گاڑیوں میں آپ کو دھکے دھکے دیے گئے کئی مرتبہ نیچے اتار دیا گیا ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کیونکہ یہ بیاہ کی تبلیغ ہے نا تو تبلیغ کے دوران کوئی گھر باندھ پھاڑ دیتا تھا کوئی خوش کر دیتا تھا کوئی چپیڑے مارتا تھا ابتدان جب میں نے تبلیغ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب ادھر لگایا تو جس طرح بولی ٹرافک بیچنے والے ہوتے ہیں نا گاڑیوں میں ہم اس طرح تبلیغ کرتے لاہور شہر میں گاڑیوں میں چڑھ جاتے تھے شیخ صاحب میرے ساتھ ہوتے بابا جی شیخ صاحب تو میں یہ کہتا دوستو سفر بھی کرو دین کی سن ضرور جو آپ بیان کرتے ہیں یہ گاڑی میں بیان کرتے تھے ہمارے اضرت کی تبلیغ جو ہے وہ کفر اور برائی کے اڈے پر رہے جہاں جہاں کفر اور برائی کا کوئی اڈا ہوتا تھاانے میں آپ تبلیغ کرتے کچہری میں کرتے بازار میں کرتے اب بھی گاڑیوں میں بسوں میں ریلوں میں عوام کیے گا یہ ممبر پر بیٹھے رہنا یہ تو آسان کام ہے ممبر پر کون دھکا دیتا ہے اب میالسلام کی سنت جو ہے جہاں پتھر پڑتے ہیں وہ بازاروں میں پڑھی بات کیا ہاں عوامی مراکز میں یہ تو خواص کا مرکز ہے خیر تو صبر فرد ہے بھائی بے کے خبریں تبلیغ جائز نہیں ہے لہٰذا اصلا اٹھانے والا مبلغ نہیں ہے دہشت گرد ہے تبلیغ کے اندر اصلہ اٹھانے والا کون ہے یہ جتنا مقررین ہے یہ دہشت گرد لوگ فسادی ہیں ہمارے دین کو بدنام کرنے والے کتے ہیں چاہے وہ برائڈر ہوں ہے وہ جناب دوبندی وہاں یہ سب دہشت گرد اور فکر باز لوگ ہیں اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں جو پیر اسلح کی چھوں میں نماز پڑھتے ہیں اسلح کے سائے میں رہتے ہیں جدھر جاتے اصلا سا دہشت گرد لوگ ہیں اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں صوفیا کو بدنام کرنے والے ہیں ہمارے صوفیہ اکرام ان جیسے قبیص لوگ نہیں تھے ہمارے صوفیہ کرام شیر ربانی حاجی سکھوں کے ہندوؤں کے کفتار کے مجمے میں جو رہنے والے تھے حاجی आ, حضور خاجہ میری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے متعلق مشہور ہے نبیہ لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا ارے ہندوؤں کے مرکز میں رہتے تھے پھر بھی آپ نے کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا کبھی محافظ نہیں رکھے کبھی باڈی گارڈ نہیں رکھے جن کے دل قبضے میں ہوں ان کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا اور نہ بھی ہو تو انہوں نے تو پہلے جان خدا کے شکرد کی ہوتی ہے اور مرن تھی ابھی مر گیا باہو کا مطلب پایا وہ تھے مرن تو پہلو مرے میڈم نے سمجھ لگی گل بھی امی کیا کیا ہو رہا ہے جہاں یہاں ہے کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے خیر پہلا فرض تبلیغ کے اندر کیا ہے دوسرا فرض ہے تکمیل بلاف کامل بلاپ کہ پہنچانے کے اندر دین کو پہنچانے کے اندر تکمیل کرے کامل پہنچائے کوئی حصہ دین کا لالچ یا خوف کی وجہ سے چھپائے نہیں دوسرا یہ دوسرا فرض بلاک مکمل ہونا چاہیے بلک ماہ ان سے لائی لائق ہے رسول جو آپ پر اتارا گیا وہ سب پہنچا دو ایک ہے ہر کسی تک پہنچانا یہ فرض نہیں ہے ایک ہے ہر ہر بات دین کی پہنچانا یہ فرض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو مل کر تھوڑا دین بتایا سمجھ نہیں آ رہی آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا ہر کسی کو مل کر نہیں بتایا لیکن دین کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں چھپایا دین دو ہی وجہ سے جاتا ہے بھائیو یا تو لالچ میں آ کر کے یا لوگوں سے پیسہ لینا مقصود ہے کوئی مطلب ہے دنیا بھی مطلب ہے مقصد ہے اس وجہ سے چھپا دینا یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کی لالچ ہو تاکہ جمع زیادہ ہو جتنا زیادہ ہوگی اتنے مفادات میں زیادہ حاصل کروں گا تو لوگوں کو زیادہ اکٹھا کرنا مقصود ہو پھر بھی بندہ لالچ میں آ کر دین چھپا جاتا ہے یا خوف ہو ڈر ہو کسی کا کہ یار مارنا دے پھر چھپا جائے جو مبلک ہے اس پر فرض ہے کتنا لالچ کر نہ خوف کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کا دین ہے سب کا سب پہنچا دے, دے اما سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دو شریف میں آتا ہے فرماتی تین فرمایا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی حصہ چھپایا وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول ما اے رسول جو کچھ اتارا ہے سب پہنچا دو اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں یہ جی کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے جب فرما دیا سب پہنچا دو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ چھپایا تین کا کوئی حصہ چھپایا نہیں ہاں اتنا بات ذہن میں رکھنا دین اس کو کہتے ہیں جو عوام خواہ سب کے لیے ہے وہ ہم نے نہیں چھپایا لیکن ایک وہ بھی آپ کو سل... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص راز عطا کیے گئے جو صرف آپ کے سینہ پاک میں ہی محفوظ رہا ہے اور آپ نے پھر آگے خواص میں منتقل کیا عوام میں نہیں وہ صدیق اکبر میں فاروق اعظم میں اسی طرح صاحب کرام آگے پھر وہ باطنی راز اللہ کی معرفت کا راز جو ہوتا ہے جس کو حقیقت کہتے ہیں وہ سینہ پاک میں پھر سینہ پاک سی, وہ سینہ پاک سینہ چلتا ہے وہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا ہر کوئی حل نہیں ہوتا سمجھنی بات کیا رہی کسی وجہ سے میاں صاحب قربان بے خلاصہ خاصا دی گل کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتیا گے ترنی سمجھ نہیں آئی تو بھئی وہ خاص خاصاں خاص قائدی رکھنی تھی آپ نے یہ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں نا صوفیاء کرام اولیاء کرام یا شیر ربانی جگہ ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ خواص شمار ہوتے ہیں ان یہ سینا با سینا راگ منتقل کرتے ہیں اللہ کی توحید اور مارفت سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی وہ راز کتابوں سے نہیں ملتا وہ صرف سینے سے ملتا اخرار اور عموج کو چھوڑ دو باقی جس کو تین کہتے ہیں وہ سب پہنچا سمجھ نہیں آ اس سے کوئی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں خلافت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی دین کا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ویز و شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کچھ علیحدگی میں بات کی راز کی باتیں کی اور فرمایا کہ میری وسیعت ہے تو وسیع ہے, وسیع ہے میرا وسیع ہے میری وسیعت ہے کہ تو میرا بات میرے بعد با... خلیفہ ہوگا اسی وجہ سے یہ شیعہ کلمے کے اندر اپنے بڑھاتے ہیں وسیع و رسول اللہ تو وسیع اور... وسیع وہ وسیع و رسول اس کو کہتے ہیں جس کو وسیعت کی جائے سمجھ بات کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے مولا علی کو وسیعت کی میرے جانے کے بعد تو خلیفہ ہوگا یہ ان کا غلط عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی کسی کو وسیعت نہیں کی. کیونکہ خلافت کا مسئلہ تین کا ہے عوام خوات سب کا ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مسئلہ کوئی راز اسرار و رموز میں سے نہیں تھا کہ علیحدہ کر کے بتاتے ایسی وجہ سے آپ نے اپنے بات کسی کو نام سب کر کے خلیفہ ہمارے عالیہ سنت کے مذہب کے مطابق منتخب نہیں کیا اسی وجہ سے مولا علی مشکل کشار نے فرمایا تو جیسے فضائل الصدیق فضائل الصدیق کتاب ہے امام ہوشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر میں نے پڑھا ہزار سال پرانی کتاب ہے اس کے اندر پڑھا میں نے جیسے بخاری شریف ہے نا اسی طرح کی وہ کتاب ہے ہاں جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر اس کے اندر میں نے پڑھا حضرت سیدنا صدیق حضرت سیدنا مولانا علی نے فرمایا اگر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عہد معاہدہ ہوتا کوئی خلافت کے متعلق کوئی بات آپ کی ہوتی تو فرمایا میں ابو بکر کو ابو بکر صدیق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی پہلی سیڑھی پر نہ چڑھنے دیتا یہ لانتی لوگ کہتے ہیں مولا علی ڈر کے مارے چپ رہے ہیں شیر خدا کر, یہ شیر خدا, شیر خدا خدا اور در جائے تو ان, ان لالم جیسا کون ہے اہل بیت کی توہین کرنے والا بےزتی کرنے والا یار اہل بیت کے سردار مولا علی ان کا یہ اثر کرتے ہیں کہ ڈر کے مارے چپ رہے تین آدمی آگے ان کے سامنے چپ رہے ہے آپ بتا رہے ہیں فرمایا خبردار اگر میرے پاس کوئی ایسی ویسی بات ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو پھر صدیقی کے اکبر کو ممبر رسول کی پہلی سیڑھی پر پاؤں نہ رکھنے دیتا اس کا خلیفہ بننا تو دور کی بات ہے اس کو خلافت کا مسئلہ رہی ارادوں میں سے لہذا ان کا یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ولی اللہ علیہ وسع ال رسول اللہ یہ بکواس ہے ان کی مولان خوش اللہ تعالیٰ اللہ بس یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی خلافت کے متعلق ہاں یہ ہے کہ مرفت اور توحید کے راز مولا علی کے سینہ پاک کے اندر رسول اکرم نے خاص وہ رکھے ہیں جو عوام تک نہیں پہنچے وہ خواص خلافا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائد یافتگان جو خادتے ہیں ان کے سینہ پاک کے اندر توحید اور مرفت الہی کے راز رسول اکرم نے ضرور رکھے سمجھ نہیں آئی تو بھائی دوسری چیز تبلیغ میں جو فرد ہے وہ کیا ہے تین مکمل پہنچاؤ چھپاؤ نہیں ایسے کیا نقصان توجہ اب تبلیغ کے سمراٹ بتاتا ہوں نتائج کیا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد تو یہ ہے دین کی تبلیغ کا مقصد ایک ہوتا ہے توجہ بھائی مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کا سمجھو لوگوں کو ایمان نصیب اور معبول ہو ایمان نصیب بھی ہو جائے اور معبول بھی ہو جائے منافق اور مومن کی تفریق ہو جائے تفلیق جب دین کی مکمل کی جاتی ہے منافق علادہ ہو جاتے ہیں مومن <سؤال> جو نہیں مانتے وہ منافق ہو جاتے ہیں جو مانتے ہیں وہ مومن ہو جاتے ہیں گرد <سؤال> ہو جاتے ہیں جب دین کی تبلیغ اگر ہوگی سمجھو تو ایمان ملے گا بہت <سؤال> <دو سؤال> تبلیغ <تضاف> <سؤال> تبلیغ دین کی جب مکمل ہوگی پوری ہوگی کوئی حصہ چھپایا نہیں جائے گا لوگوں کا ایمان محفوظ رہ جائے گا کیوں محفوظ رہ جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا یار کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے اس کو چھوڑو کم از کم تبلیغ کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے مکمل دین جب پہنچتا ہے تو لوگ چلو مان تو لیتے ہیں نا ماننے سے دین ان کا کیا ہو جاتا ہے محفوظ کیا ایمان ان کا محفوظ ہو جاتا ہے کرے نہ کرے بات کی بات تو دین کی مکمل تبلیغ سے یہ خیر مقصد ایک ہی ہے اور جو دین کی تبلیغ سے اعلیٰ مقصد ہوتا ہے نا وہ آگے ہے وہ آخر میں جس کو میں نے نفاذ کہا ہے نا وہ ہے اس پر بعد میں جا کر گفتگو کرتا ہوں پہلے اسی کو سمجھ اس کا ثمر و نتیجہ یہی ہوگا تبلیغ کا لوگوں کو ایمان ملے گا ایمان محفوظ ہوگا منافع اور مومن کی بھی تفریق اور پہچان ہو جائے گی فرق ہو جائے گا تمیز ہو جائے گی کہ یہ مومن ہے یہ جب تک تبلیغ نہ ہوگی مکمل اس وقت تک پہچان نہیں ہوگی گی فرق نہیں ہوگا تمیز نہیں ہوگی رلے ملے ہونگے ہو گئے سارے اصل آؤ سارے مسلمان ہو سارے جب تین پیش ہوں اس میں بنڈ ہو جی سمجھ نہیں آ رہی جیسے پچھلے پاؤ نہ کھوٹے سو جاتی اسی طرح ماننے سے تقسیم ہو جاتی مان لیا تو مومی نہ مانا تو سمجھ آ رہی اچھا نہ کہہ رہا ہوں دین مکمل پہنچانا چاہیے اگر نافذ پہنچایا جائے پورا نہ پہنچایا پھر نقصان کیا ہوتا ہے بھائی نقصان یہ ہوتا ہے کہ سنو لوگ جتنا دین سنتے ہیں جتنا حصہ دین کا سنتے ہیں اتنے کو مانتے ہیں تو انہوں نے سنا ہی اتنا ہے وہ سمجھتے ہیں اتنا دین ہے جو انہوں نے نہیں سنا اس سے وہ مر بن جائے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ان تک کو پہنچائی جاتی ہے بات تو پھر وہ مرتا دھونے کا خطرہ ہوتا ہے <تصفح> تو وہ کہا کر جس طرح آج یہ پریشانی ہمیں لاحق ہو رہی ہے کہ ملا اور پیروں نے جب دین مکمل نہیں پہنچایا تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ لوگوں نے جتنا سنا ہے اتنے کو مانتے ہیں دوسرے کو <تصفح> <تصفح> جدھر جاؤ آخارج دیگر نہیں سنے آ پی نو دین لین نو نہیں دین پرانا ہے وہی دین ہے لیکن یہ قصور تیرے ملہ کا ہے یا تیرے پیر کا ہے یا تیرا ہے تو نے سنا نہیں اس نے سنا نہیں تو تم دین کو اتنا سمجھ رہے ہو مسئلہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم تین چیزوں پر زور دیتے ہیں بھائی دیکھو ادب پر ادب پر زور دیتے ہیں اگر ادب پر زور دیتے ہیں تو کیا ادب دین سے نہیں ہے <سؤال> اگر غیرت کی بات کرتے ہیں غیرت دین کی غیرت اور ماں بہن کی غیرت کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ دین سے نہیں ہے اگر <سؤال> کفر کی مخالفت کی بات کرتے ہیں تو کیا کفر کی مخالفت دین سے نہیں ہے ان <سؤال> میں سے کسی ایک کو جو نہ مانے دین سے ہے دین سے کسی ایک بات کے ہونے کا اقرار نہ کرے کافر ہے لا کلمہ پڑتا رہا ہے نمازیں نماز پلوانا ڈالتی ہے اس پر روزہ بھی اس پر نہ لگو کیا کرا مرتد ہے جب مرتاد کا کیا ہے کیا اس کی نماز ہے کیا اس کا روزہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سمجھ نہیں آ رہی آپ تو نئی باتیں نہیں ہیں باتیں پرانی ہیں لیکن ملاؤں نے بیان نہیں کی عرصہ کرا سے اس قوم کو غافل رکھا گیا بے خبر رکھا گیا کفر مخالفت جو کلمہ توحید کی بنیاد ہے کلمہ طیبات کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ یہ کفر مخالفت کا سبق دے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی یار تمہارا تو کلمہ اس بات سے شروع ہوتا ہے جس بات سے کلمہ شروع ہوتا ہے اس کی مخالف اس کو کیسے تم دین سے نہ مانو گے اگر نہیں مانے گا تو مسلمان کیسے ہو سمجھ نہیں آئے یار تو بھائی بات یہ ہے کہ تین مکمل پہنچانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان ہوگا محفوظ ان کا اگر نہیں تو مکمل پہنچایا جائے گا تو جتنا اچھا پہنچایا جائے گا اس کو لوگ دین مانیں گے جتنا نہیں سنیں گے اس کے انکار کریں گے تو وہ تو کافر ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ناقص تبلیغ لوگوں کے کفر تک پہنچا دیتی ہے یار اس وجہ سے مبلک پر فرض بنتا ہے کہ وہ نہ لوگوں کو جمع کرنا مقصود بنائے نہ پیسہ اور دولت مقصود بنائے نہ کسی لالچ میں آئے نہ کسی کے خوف میں آئے اللہ جل شاہ کا دین جتنا ہے مکمل پہنچا دے چاہے بادشاہوں خلاف چاہے خلاف چاہے کے خلاف ہو چاہے مڈیروں کے خلاف ہو چاہے عوام کے خلاف ہو چاہے بلاؤں کے خلاف ہو چاہے پیروں کے خلاف ہو <تصفح> کوئی اس پر مرتا ہے سرتا ہے چلتا ہے لڑتا ہے جو کرتا ہے اس کی پرواہ نہ کرے دین کو مکمل پہنچائے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دین اتنا ہے اور اس کو مان لیں چلے نہ چلے ان کا مقدر وہ بات کی بات ہے عمل تو بعد میں دیکھا جائے گا پہلے عقیدہ تو ان کا محفوظ ہونا چاہیے یار رسول طیبہ کے تحت تفسیروں میں دیکھیے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مذہبی دیکھیے اس کے اندر آپ لکھتے ہیں ناقص تبلیغ یس طل سے کفر کو مستل ہے جب ناقص تبلیغ کرو گے یہود کیوں دیکھو یہودیوں کے ملا اور پیر جو تھے ان کے علم شیف جو شمار ہوتے تھے انہوں نے عرصہ دراز سے لوگوں سے دین چھپانا شروع کر دیا جو حکام تھے ان کو دین اور رنگ میں بتاتے تھے حاکموں کو حوام کو اور رنگ میں بتاتے تھے لک چھپ کر اور بتاتے تھے ظاہر اور کرتے تھے ایسے جناب انہوں نے جب کیا تو نتیجہ یہ نکلا ان کی عوام جو تھی انہوں نے دین پورا سنا نہ تھا جب نہیں سنا تھا تو وہ مخالف ہو گئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ تو دورات میں تین جین میں تھی سب کچھ نے چھپایا ہوا تھا جب چھپایا ہوا تھا تو رسول آئے وہ مخالف ہو گئے تو اللہ پانی پتی رحم اللہ لکھتے ہیں روایت اس طرح کے یہود حوضر سید الم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ فرامہ ہو گئے اس وجہ سے ان کے پیرو اور ملاؤ نے ان کو پورا دین نہیں بتایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے ہی قابل بیان ان کو نہیں کیا تھا جس وجہ سے وہ لڑ ہے مر گیا ہے این جی حکومت حکومت ان کے ان کے حاکم تھے جو بھی تھے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نصیب والا انہوں نے سکھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادیدار ہوا تو حضرت مسر لکھ رہے ہیں فرمایا اگر تین ناقص پہنچایا جائے گا پورا میں پہنچایا جائے گا تو اس کا نتیجہ اسی کو ہی ہوگا جو یہودا نارا کو کہاں نکلا تھا کہ پھر یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی اتنا ہی دین مانیں گے اور پھر جب کوئی آئے گا اللہ کا بندہ ہر صدی کے ہر صدی کے آخر میں یا شروع میں آتا رہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات ہو یا پاک ہو لہٰذمت نہیں یہ جد عامر دینا کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہنچاتا ہے بھیجتا رہے گا بھیجتا رہے گا جو ان کے دین کو نیا تازہ کرتے رہیں گے آہ آہ تازہ کرتے رہیں گے وہ مجددین ہوتے ہیں وہ عقیدہ بس بچانے آتے ہیں ایک کام بچانے آتے ہیں لوگوں کا سمجھنی بات کیا ہے آج یہ ناقص تبلیغ ہے جزوی تین کی دو چار باتیں بتا دی ایک من ایک من ہے ارے بھائی دیکھو میں یہاں مثال دیکھ کر سمجھاتا ہوں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے یار ایک من وزن اٹھا کر سندر اڈے پہ لے جاؤ ایک لاکھ روپیہ انعام دوں گا دوسرا کہتا ہے آدھا من لے جاؤ تیسرا کہتا ہے دس شیر لے جاؤ چوتھا کہتا ہے ایک شیر لے جاؤ پانچواں کہتا ہے چھٹانگ لے جاؤ ہے کچھ بھی نہ لے جاؤ ویسے لاکھ لے لو ہی سے بتاؤ لوگ کدھر زیادہ ہوں گے جی کچھ بھی نہیں ہونا ادھر کتار لگ جائیں گی جدھر بدن بندہ جانا ہے بندے جانے مين. اب یہی ہے دیکھو یہ سیاسی پارٹی ہیں شیاتین جو ہے گنجا پارٹی ہے یہ فلانی پارٹی ہے فلانی پارٹی یہ شیاتی پارٹی جو ہے لاطین ہے لامدب لوگ ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ووٹ کے زیادہ ہوتے ہیں نا اس وجہ سے کہ یہ تو ایک بادشاہ والا بھی نہیں ہے نا یہ سولہ بادشاہ بھی نہیں کہتے یہ کہتے ہو ایسے آؤ پہ ہی آؤ پھر جو ملا سب کا ہے ادھر جب آتے ہو تو کچھ شیر والا ہے گفاؤں والا ہے کچھ اکاجی والا ہے ڈرائیون والا جدھر سنو جدھر دیکھو پھر تین کا حصہ کم مل رہا ہے لوگ ادھر زیادہ ہوں گے ہمارے پاس کیوں کم آئے ہم پورے من والے ہیں ہم پورے من والے ہیں بھائی ہم پورے من والے ہیں اس وجہ سے سب سے زیادہ اور ہماری صداقت اور اکالیت کی یہی جتنا کسی کے پاس وہ جنوی دین کو نماز کی دعوت دے رہا ہے یہ رائب والے جو ہیں ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی کی برائی مت بیان کرو کسی کو یہ نہ کہو یار یہ برا کام ہے چھوڑ دو نہ بس یہی تو ابھی کرو اللہ فارغار میں سوچتا تھا یار یہ رائب کے اجتماع میں ہر طرح کے چرائم پیشہ چرائم پیشہ لوگ جرائم پیشہ لوگوں کے گرو دعا میں شریف ہوتا ہیں کہتے ہیں آخری دن ہے یار دعا میں تو شریک ہو جائے ایسے ہے یا نہیں میں سوچتا ہوں یار کیا ہو جائے چودھری پرویز آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے زرداری آ رہا ہے فلانا دعا کے اندر شریک ہو جائے جی آخری دن ہے دعا کے اندر کیونکہ حضرت صاحب دعا کرتے ہیں تو کیسی کرتے اللہ اللہ آئے! اللہ ہوئے تو مان جا اگر تو نہیں مانے گا تیری ٹانگے نہیں چھوڑیں گے پتہ نہیں خدا کی یہ ٹانگے لانتی انہیں کہاں سے بنا لی یہ ٹانگوں والا خدا یہ تیرے تجھے نہیں چھوڑ مان جان ج ہم تو ویسے ہی رہیں گے تم ہم گروپ ہے جاری رکھتے ہیں ہم انگریز کے کفر کا نظام چلاتے ہیں ویسے چلاتے رہیں گے ہم رساگیر ہیں ساری رساگیری کرتے رہیں گے ہم دیکھے رہتے ہیں ہاں بہن بیٹی کو کہاں کہاں ہم نے لگا رکھا ہے شکول بازار ہم نے ہم اسی طرح رہیں گے یا اللہ معافی اب اللہ کیا جواب دیتا ہے اللہ سی جب تو میری نہیں مانتا میں تیری کہا ارے ایمان سے بتاؤ جب تمہارے پاس کوئی معافی تم نے کسی سے زیادتی کی ہے یا تم تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے معافی مانگنے کے لیے وہ آتا ہے وہ کہے معاف کر دے معاف پھر تھپڑ اٹھایا چکتے معاف پھر تھپڑ مار دے پھر معاف کر دے. دے پھر تھپڑ مار دے پر سچی دسیا جی تھی معافی دینی ہے یہ تو عجیب بات ہے کلمی اوتھے ہی رکھنی کھوتی بورڈ تھے کھوتی مان جا اللہ ہر او میں हलाल खाने की तोफीक था फिर से तोबा करने की तो फर्मा या सरकारी साहब पंद्रह रूपये कार्ड से काट लेते हैं याद इनको छोड़ने की तोीक था ये सालों का दुआवा दे दुआ یا اللہ ویڈیو سینٹر والے کو ویڈیو سینٹر بند کرنے کی توفیق عطا فرما یہ بےغیرتی پھیلا رہا ہے یا اللہ یہ بے حیائی پھیلا رہا ہے اس کو بے حیائی سے بغیرتی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دوا جاٮٔے یا اللہ فلانے کی بیٹی پچاس ہزار پیٹر کی کوشش کرتی ہے کوشش آ رہی ہے یار یہ جس کو میڈیکل کہتے ہیں میڈیکل نہیں کہتے یہ جب کوئی بھرتی ہوتا ہے تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو مجھے خود بتایا پولیس والوں نے بتایا حملے کے لوگوں نے بتایا انہوں نے کہا انہوں نے کہا لڑکیاں چیک کرتی ہیں میں نے کہا یار وہ پولیس والا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یار سنا ہے پھر کہ وہ یہ ٹنڈل آدمی جانتے ہو ٹنڈل آدمی شارک پور اور ملٹی فیض آباد کے درمیان ایک گاؤں ہے ٹنڈل آدمی پینٹے بیٹھے کا پولیس آف چل رہا تھا بھرے تل کہ نہیں وے یار سنیا یار سنیا کڑیاں چیک کردیا کہتے نہیں گولیاں کر بہت دنیا کی لانتی منتظر ہے بغیر کتے گا لمائی وہ آگا بھی کمائی بہن جگہ پر اگر کوئی دعا مانگے اللہ اس کی بہو بیٹی کو شرم حیات فرما وہ گھر میں بیٹھ جائے انہیں آمد کہنی ہوئے آ مولوی ہاں ملا میری چمڑے دی فیکٹری کھلی ہے بند کروں میری دی فیکٹری کھلی بند کروں گا بغیر دعا دیں گے جب مولوی آدھے نے اللہ تتا فرما جڑا خطرہ ہے وہ بھی نکل جائے برسا پنجا ہزار کو لکھ ہو جائے اگلے سال مولوی اس بندے کی فیس کی لاکھ والی کمائی جڑی ہوتی ہے نا حضرت عمر سونے نے پوری کر ہے چلو لکھنا یہ کرایہ کبھی پاک صلی اللہ نے فرمایا سمجھ آئی کہ نہیں برکتیں کی دعا ہو رہی سے دو چار باتے نماز پڑھو نماز ڈوب رہا میں ڈوب رہا بغیر چور ہاں ارسال ہے تارق جمیل جاندے ہونا تارق جمیل آپ لکھا ہے لکھیں لکھیا ہے پڑھے گا مولانا تارق جمیل صاحب کی نصیحت کیا ہے تو مجھے شوق عظیم صاحب نے اور اپنے کافی ملا मिला था और इसमें ان کے کے جلاس میں سب سے رائے میں جو خاموش رہتے ہیں ان سے بھی اور جو حکمرانوں ہاں ہاں کو اوپر بات کرتے ہیں شوق صاحب نے تیسرا میں نے ادھر کیا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے تمام سرکاری کی جلد, جلد سو جائے نہ جا سنیے بھائی شوکت عظیم سے کہا جا رہا ہے فیصلے صبح کے بعد لانسی فیصلے تو انگریز قانون کے ہیں وقت چاہے صبح کا ہو تب بیوانہ تو دوپہر کا ہو تب بیوانہ تب رات کا ہو وہ لانسی کہنا تو یہ تھا کہ نبی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کر کوفر کے انگریز کے قانون نظام کو چھوڑ دے چاہے صبح کو کر پھر بھی برکت رحمت ہوگی دوپہر کو کر پھر بھی رحمت ہوگی رات کو کر پھر بھی رحمت میں پھر وہ کتا اگر اتنا بات کر دیتا ہے شوق پر تذیر آپ کو کنٹیا ہے ابھی کوفر کرنڈ ہیں انگریز کے قانون پہ میں ہونا بھی کہ نہیں ہو یہ ایسے ہے بھائی جیسے چکلے میں جائے ایسا مبلغ چکلے میں چلا جائے اور ان کو کہے خدا جب کوئی آئے پہلے بزو تو کر لیا کرو تیری پہنو سے لہر بزو کر رہے آرے تو خزارہ پہ رہ چکلے آ رہے بہن چودہ میں کرن پی یا جا کے چکلے انہوں نے آ کے سنت کے مطابق سونے کا طریقہ بتانے آیا وہ سنت کے مطابق کن کو کہہ رہا ہے تو میں کہا دس بھائی سونا کی مینار دکھ کے طریقہ یہ ہے ملنا ہو، کفر کتے ملافرو کفرتے ہمارے فرنگیرا مرید آئے انگریزی لارڈ کا یہ مرید ہے یہ ہمارے بلا شیخ جو ہے یہ انگریزی لارڈ لار لار کے مرید ہیں باتیں بات عزیز گستامی بھی کرتے ہیں خود مرید کن کے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی خیر تو بھائی بات یہ ہے مکمل پہنچانا فرض ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے دعوت سنو بھائی سنو کیا دعوت دعوت ہے لوگوں کو بلانا کہ آؤ دین کی طرف وہ تھا پہنچانا دین کو یہ ہے لوگوں کو بلانا تو جو سنا ہے اس پر عمل کرو اس پر چلو سمجھ نہیں آ رہی تو دعوت میں فرض توجہ کیا فرض ہے دعوت میں کیا فرض استحکام استحکام کہ جب تم بلا رہے ہو لوگوں کو دین کی طرف کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو جب اپنے ساتھ چلانا تم مضبوط ہوگے تو وہ آئیں گے نا تم تمہاری مضبوطی اور استحکام چاہیے تاکہ دوسروں کو اپنے ساتھ ملاؤ جب دین کی دعوت دو گے تو اس کا یہ ہوگا کہ پھر وہ لوگ جب عمل کریں گے تو معاشرے ماحول سے کٹ جائیں گے جب کٹیں گے بخار ہوں گی رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی لوگ دھکے دیں گے نکال دیں گے سر نکل جائے جایا آ گیا تو اس وقت پھر جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بلال حبشی کی طرح کوئی در سے بار چاہ کے آ رہا ہے کودر سے آ رہا ہے کو سے آ رہا ہے بے سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سہارا دیا دی وزیر شریف نے ان کو رکھا سمجھ بات کیا رہی پھر مختلف ذکوٰۃ صدقات وغیرہ مالی امداد سے ان کی امداد کرتے تھے اس پہ کام سمنی آ رہی اور اس دعوت کے بعد ہاں دعوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو دین میں آتے ہیں بے سہارا ان کو سہارا مل جاتا ہے ان کو اور تیسری چیز ہے نفاظ بھائی نفاذ نفاظ کا مطلب ہوتا ہے دین کو دین کو نافر کر دینا کیا مطلب دین کی حکومت قائم کر دینا یہ ہے نفاذ یہ کیا ہے سنو جب تک دین نفاس کے مرحلے تیسرے میں نہیں پہنچتا اس وقت تک دین قائم نہیں ہو سکتا سن لو سن لو سن لو کسی غوث کتب سے بھی قائم نہیں ہو سکتا غوث کتب سے بھی قائم نہیں ہو سکتا سن لو غور سے سنو اگر نفاط نہ ہو پائے تو تبلیغ اور دعوت جو ہے اس کے اثرات سے ظاہر ہو جاتے ہیں بس اس کے اثرات بھی ذائل ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے سنو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول سونے کے قلم کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے جو آپ نے فرمایا تک تکلح اللہ فضل فرمایا جو حق حق جو حق حکومت میں نافذ نہ ہو پائے حکومت بن کر نافذ نہ ہو پائے فرمایا اس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ینفع <تصفح> <تصفح> بے بحق اس حق کے بولنے کا نفع فائدہ نہیں ہوتا جو نافذ نہ ہو سکتا <تصفح> <تصفح> جو ناخولہ ملوکے ہم لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں توجہ کرو ذرا نافذ کرنے کا جو مرحلہ ہے یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے ہاں اور اس میں آ کر پھر توجہ کرو نفاذ نافذ کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں مالک کے کائنات کے یا عذاب ہوتا ہے یا جہاد ہوتا ہے سن لو ذرا غور سنگا دین کو سمجھو نافذ کرنے کے لیے دین کی حکومت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دو طریقے ہیں ایک جہاد کا ایک عذاب کا جب جہاد ممکن نہ ہو تو عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفار پار اور کفر کو تباہ فرماتا ہے اور حق والوں کی حکومت قائم کر دیتا ہے جس طرح کہ فراؤن کو غرق کر کے مرشا علیہ السلام کی آپ کی قوم کی حکومت آپ اللہ نے کہا تو فراؤن اتنا طاقت میں تھا کہ بھلی اسرائیل کے پاس اس کے ساتھ لڑنے کی کوئی طاقت اور گنجائش نہیں سمجھ نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, کیا؟ ان کو فرما تو ہم صبر کرو جتنا دین پر عمل کر سکتے ہو کرو جتنا کر سکتے ہو کرو ذرا توجہ رکھنا میرے الفاظ پر میں بیکار الفاظ نہیں بول رہا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کے فضل سے لفظ جو بول رہا ہوں حکمت پر بول رہا ہوں okay. سمجھ نہیں آ رہی بات کی ہاں جو میں نے جس کو تم کہتے ہو گالی اس نے نکالی ہے وہ گالی بھی میں نے ٹکانے پہ نکالی سمجھ نہیں آئی ی نہیں ہے وہ کیا حقیقت ہے اسی طرح خیر تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ جتنا پیر قائم کر سکتے جتنا عمل کر سکتے جب کفر کی حکومت اور کفر کا ماحول ہو سن لو ناممکن ہے دین پر ہر کسی شخص کے لیے دین پر مکمل عمل ने کرنا چاہے کوس زمانے کا ہو وہ مکمل دین پر عمل نہیں کر سکتا نہیں میں موٹی سی مثالیں دیتا ہوں ہم کتنا کفر کے مخالف ہیں کیونکہ کفر کے ماحول اور حکومتوں میں بیٹھے ہیں اس وجہ سے کفار کے نظام کو ہمیں اپنانا پڑ رہا ہے شناختی ہے یہ کفر کا ایک جز ہے کفر کی حکومتوں کا ایک جز ہے اسلام میں کوئی نہیں ہے آج ہی دنیا پر حکومت کی ہے فاروق اعظم نے بتاؤ کس طرح انسان کی پہچان ہوتی تھی؟ <تصح> <تصح> اور آج تک تک شنافتی کارڈ نکلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہو رہا ہے فرار چکر بازی مان کا پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا <تصح> لانتیوں نے دین کی کسی بات کو پہچان نہیں بنایا کس شو کو فوٹو کو چاہے وہ کہاں پر کیا کسی کیا شناختی کارڈ چلے گا نہ سیدھا چلتا ہے نہ ایمان چلتا ہے نہ کوئی قمیض کوئی دین کی کوئی بات نہیں چلتی ایسا ہے نا خیر بات کو سمجھو آپ اللہ تبارک ہوا تھا نے فرمایا جتنا کام سکتے ہو تو اس کام کرو دیکھو آبا. ایک آدمی ہمارا ایک دوست ہے اس کو ہم نے دین دین بتایا وہ دین, وہ دکان, دکان سے کاروبار کر رہا ہے اس نے <laughs> <laughs> <laughs> پرچون کی دکان ڈالی ہوئی ہے ایمان سے بتاؤ کیا پرچون کی دکان کا جو سودا ہوتا ہے آج شاید ہی مست کوئی کرے ورنہ کیا ہر چیز پر ننگی تصویر ہوتی ہے میں عورتوں کی فوٹو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی نہیں <_قسم> اب تم کہتے ہو کہ یار تم صحیح کاروبار کرو شریعت کے مطابق کیسے کرے وہ اس کا مسئلہ مطلب ہے پھر دکان ہی خالی کر دے اور کیا وہ وأ... میں تصویر کے اتنا مخالف ہوں تصویر پرچے مجھ پر پہلے موٹر وے کے موٹر وے پولیس نے تین پرچے اپنا تین دفاع لگوائی تھی ایک پرچا کروایا تھا وہ اسی فوٹو کی وجہ سے تھا لیکن جب میں تلوں کی ڈبی خریدتا ہوں ماچس ماچس خریدتا ہوں تو وہ فوٹو تھا ہوتی ہے بتاؤ میں یہاں تک کہتا ہوں سن لو یہ سبز پگڑی والے جو کہتے ہیں غیر سیاسی غیر سیاسی ہم اپنی اسلام کو سیازات حکومت میں نہیں لانا چاہتے وہ کہتے ہیں رائوڈ والے جو کسی کو ان سے کہو دفاع فراڈیو میں قسمیہ ثابت کر دیتا ہوں کہ تم لوگ چکلے چلا رہے ہو چکلو چکلوں کی کی امداد کر رہے ہو زنا اور بدکاری کی امداد کر رہے ہو پیسے دیب سے دے رہے ہو تم میں دے رہا ہوں تم جتنے بیٹھے تم سارے دے رہے ہو بنا اور پتکار کے لیے پیسہ دے رہے ہو میں ثابت کرتا ہوں ابھی تمہارے سامنے ثابت کرتا ہوں ایک تو ہے نا کہ کبھی دکھاؤں گا کتاب میں نہیں بھائی اللہ کے فضل سے ہم تجربے اور مشاہدے پر بولتے ہیں تمہارے سامنے ادھر ادھر دیکھو بھائی کیا تم سب ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں دیتے میں بھی ہزاروں ٹیکس دیتا ہوں کہ نہیں دیتا جو آپ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس پر بھی ہزاروں ٹیکس ہیں ہر چیز کے ٹیکس سے مال اکٹھا ہو کر خزانے میں جاتا ہے یا نہیں خزانے کے خزانے سے بجٹ پاس ہوتا ہے جب تو حصہ نکالا جاتا ہے مختلف شعبوں کے لیے حکومت والوں نے ایک فلم کا شعبہ بنا رکھا ہے اس کو فلم انڈسٹری کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں فلم انڈسٹری آپ کو پتا ہے انڈسٹری کس کو کہتے ہیں فیکٹری کو بتاؤ اس میں کون سا کرزہ تیار ہوتا ہے کنجروں کے کردے تیار ہوتے ہیں نا یہی ہے نا بغیرت تیار ہوتے ہیں نا بتاؤ تمہار بجٹ بجٹ پاس ہوتا ہے باقاعدہ کس کے لیے فلموں کے فلم انڈسٹری کے لیے کروڑوں روپے اربوں روپئے مختص کیے جاتے ہیں کہ یہ قادری کی جیب سے آیا یہ تیرو قادری سے جیب سے آیا یہ چشتی کی جیب سے آیا یہ فولا کی جیب سے آیا یہ حاجی کی جیب سے آیا یہ نمازی کی جیب سے آیا اس کے ساتھ ہم نے کنجر خانہ چلانا ہے لہذا ان کو اتنا پیسے دے دو ابھی من سے بتاؤ آپ اور ہم اس میں راضی نہیں ہیں نا اسی وجہ سے بچے بچ سکتے ہیں کہ ہم راضی نہیں یا اللہ مجبوری کے مارے دے رہے ہیں وہ ڈنڈے کے ساتھ لے رہے ہیں یہی ہے نا امداد تو کنجروں کی کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں نا بتاؤ جو لانسی کہتے ہیں ماحول نظام کفر کا رہے اور اسلام رسول کا رہے یہ ممکن کیسے ہے بتاؤ مجھے بحال ہے وحال کہ کفر کا نظام ہو کفر کا ماحول ہو کفر کی حکومت ہو اور رسول کے اسلام پر عمل ہو جائے ناممکن ہے خوش ہوتا نہیں کر سکتے اب بتاؤ جب تک حق نفید نہ ہو جو فاروق اعظم نے فرمایا بات صحیح ہے کہ نہیں ہے جب تک نافذ نہیں ہوگا تو اس کے بولنے کا تو فائدہ نہیں رہے گا فائدہ نہیں ہوگا پھر سمجھ آ رہی یعنی کیا مطلب کہ جو بڑا مقصد ہے آگے وہ پورا نہیں وہ تو تھا اقامت مت تھی لیک جو اللہ تعالیٰ نے جو بیچ دیا نبی کیسے بیچ دی ارے اس کا تو مقصد ہے پھر پہنچاؤ پھر تعبت ملاؤ کو نافذ کرو سمجھ لیا دن کو نافذ کرو تو نافذ کرنے کی جب باری آتی ہے میرے بھائی یہی وہ مرحلہ ہے جو سخت ترین مرحلہ ہے اگر عذاب الہی لوگ سن لو دو باتیں بتاتا ہوں دو نشانیاں اللہ کے عذاب کی بتاتا ہوں اللہ تعالی کے عذاب کی دو نشانیاں سن لو جس وقت یہ دو نشانیاں لوگوں میں پائی جائیں سمجھ لو اس وقت عذاب الہی وقت عذاب الہی صبح یا شام آ رہا ہے بس کوئی پتہ نہیں کس وقت آ رہا ہے ایک تو جس وقت سن لو عذاب الہی کی دو بڑی نشانیاں ایک تو جس وقت لوگ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے خلاف چلیں اس کے احکام کوئی پامال کریں اس کی مخالفت کریں دین کے خلاف چلیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر نیم سے زیادہ کر رہے ہیں زیادہ کریں زیادہ کریں سمجھ لو اللہ تعالیٰ ان کو آزاد میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جارجلا نظر کو ڈالیں ہمارے باپ دادا پر دادا کیسے نیک لوگ تھے اللہ کے فرما بردار لوگ تھے صابر شاکر لوگ تھے ہاں جی ان کے پاس کم تھی اللہ کے فرما بردار تھے اور نیمتیں کم تھیں اور ہمارے پاس ہیں نافرمانی اور مخالفت اور جنگ میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نیمتیں وافر ہو رہی ہیں دن بدن اے سی کی گاڑیاں آ گئی ہیں سفر ہوتے ہیں تو ٹھنڈے گھر ہوتے ہیں تو ٹھنڈے دکان ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہزاروں قسم کی سہولتیں ہمارے ساتھ ہیں ایسے ملیشا. یہ کیا چکر ہے بھائی جب آپ کسی کے ملازم ہوتے ہیں اس کے خلاف چلتے ہیں تو وہ فوراً نکال دیتا ہے ملیشا. وہ جو تنخواہ دیتا تھا وہ بھی بند کر دیتا ہے وہ کہتا ہے نکل جا تیرا کھانا پینا میں نے بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ الٹا زیادہ کر دیتا ہے یہ کیا چکر ہے بھائی ملیشا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے صنعت جو ہم یہ مت سمجھنا کہ جب اللہ تعالی کسی کو گاڑیے کوٹھی بنگلے اور وہ پھر پیسہ ہر چیز دولت نمتے دے رہا ہے وہ بس سمجھے جی اللہ من پر راہی ہے اس پہ وقوف کو پتہ نہیں اللہ فرماتا ہے قدر جو ہم حیث اللہ عمون کے میرا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مخالف لوگ ہوتے ہیں تو فتح نلیہ بک ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں لو اپنا حصہ کھالو اور عذاب میرے عذاب کے مکمل مستحق بن جاؤ پھر میں صنا صدر جو ہم حیث اللہ اللہ فرماتا ہے میں ڈھیلا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں ایسا ایسا پکڑتا ہوں من حیث اللہ یامون جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چل سکے کہ ہمیں پکڑ رہا ہے دیکھا ہے ایمان سے بتاؤ کوئی مانتا ہے کہ اللہ ہمیں پکڑے گا ہے جی جو یہ ڈیفینس ہے یہ فاریا ٹون ہے پلان ہے ایمان سے بتا چوبیس گھنٹے کی خدا سے جنگ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے ان کی مسجد جو ہے وہ بھی خدا کی خدا کے ساتھ جنگ اور مندر کی طرح ہوتی ہے جی ہاں اسی وجہ سے حرم نہیں ہے فرنگی عشمت سازوں نے کلے حرم میں چھپا دی ہے روحے گت خانہ اقبال کہتے ہیں یہ جو سوسائٹی کی مسجدیں ہوتی ہیں نا یہ مسجدیں ہی نہیں ہیں اقبال کہتے ہیں یہ شکل مسجد کی ہے اندر گت خانہ ہے اب باریا ٹاؤن آئی مان سے بتاؤ باریا ٹاؤن والا وہاں سے پہلے پہلے گیٹ سے شروع ہو آخر تک پرانے گپت ہے سارے بوتوں کی کیتار لگی ہوئی ہیں ایمان سے بتاؤ ایسے ہے کہ نہیں ہے اور <سلام> مسجد اتنا بڑی بنی ہوئی ہے وہاں کے مولوی کو اتنا بات کہہ دو کہ یار پاک میں بتوں کے خلاف تو آیات ہیں نا وہ آیاتیں آپ پڑھ دو میں <سلام> بتاتا ہوں وہ مسجد کیسے ہے ہمارے <سلام> اقبال نے کہا وہ حرم نہیں ہے فرنگی کرشما سازوں نے تنہے حرم میں چھپا دی ہر بت خان تو تم اس کو ملا کو کہو یار قرآن میں بتوں کے خلاف شاپ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے بولو بھائی بدھ کو توڑے تھے نا تو اس کو کہو وہی قصہ سنا دو اور تم ان کو کہہ دو باریہ ٹان والوں کو کہ تم یہ توڑ دو بت نہیں توڑتے تو ہم توڑنے کے لیے آ رہے ہیں ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں ملہ جی کی خیر ہوگی سم آئے تو بھائی جب تک دین ناخوش نہ ہو حکومت میں نہ آئے اس وقت تک قائم اسی وجہ سے ہم کسی اپنے بھائی سے ہمارے ادرس صاحب یہ جی مطالبہ نہیں کر چھوڑ کیوں کر کیسے کریں ناممکن ہے لوگوں کے لیے کس سے مطالبہ کریں کہ یہ کام چھوڑ دو یہ کام چھوڑ دو ہاں ایک صورت میں چھوڑ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر انگریز کی حکومت لاؤ اس وانسی کا قبضہ نہ ہو وہاں ہم ہجرت کر کے چلے جائیں وہاں پر درخت کے پتے توڑ کر کھا لیں تو پھر ہم دیر وہاں پر کھا جیا ہے ہمارا قائم ہو جائے تو اور بات تک کام کر سکیں ورنہ انگریز کی علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے اس نے کہا کہ ایک جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں پر انگریز کی حکومت نہیں ہے کہتے ہیں دنیا وہ اقبال کہا فرمایا دوزل دوزل کو جنت دو جگہ جہاں پروس لہین کی حکومت نہیں اب ایمان سے بتاؤ اگر جاتے ہیں سعودیہ چلو ادھر جا کر تین کام کرتے وہ اتنے لہر ہیں پوائنٹ سے بھی دس ہاتھ آ ہیں یہاں پہ بتاؤ وہاں پر تو دن کی بات وہاں پر یہ ہے آپ دیکھو کہ یعنی ترجمہ حضرت کا دلال اور شریف سنی علیہ سنت کی کتابیں ہی داخل ہو سکتی وہاں پر اگر آپ ترجمہ قرآن کا لے جائیں امام اہل سنت کا تو پورٹ پر جب اتریں گے تو وہ پکڑ کر جو ڈبہ ہوتا ہے گندگی کا ڈبہ کوڑے کرکٹ کا اس میں ڈال دیتے ہیں طلائل الخیرات شریف امام جزور رضی اللہ تعالیٰ عن کی جو طلائل الخرات شریف جو ہے وہ سبحان اللہ ایک بہت بڑے مرد کامل کا وظیفہ کا مجموعہ ہے اور اولیاء اللہ پھر میرے لشا جیسے ہے وہ طلع الخرات کا وظیفے کرتے تھے وہ وظیفہ وہاں پر شاید داخل نہیں ہوتا اگر آپ لے جائے تو انہوں نے چھین کر آپ کے ہاتھ سے اور کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا ہے کیا قائم کریں گے وہاں پر ممکن ہے پھر وہاں کا نظام اپنا ہے دین کے قائم کرنے کے لیے بھائی دین کی حکومت چاہیے نفاذ نفاذ سے دین کی عکامت ہوتی ہے دین کو قائم کر دیا جاتا ہے ادھر دیکھو اسی وجہ سے ہمارے دوست احباب جہاں جہاں بیچارے کاروبار میں جب کسی جگہ کسی جناب جی مطلب ہے کہ ملازمت میں کہیں مصروف ہیں اور وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں بچوں سمجھ اور اپنا افتاد یہی رکھو کہ ہم یا اللہ اس کے مخالف ہیں مصارف جیسے مصارف جیسے اس کے ہم مخالف ہیں یا اللہ یہ صبح ختم ہو جائے ختم ہو جائے ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ ہر کچھ نہیں کرتے یا اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کو غرض کر دے جب ایسی یہ نیت رکھتے ہیں اور دل میں ایسا اعتراض رکھتے ہیں اور ایسا درد فکر رکھتے ہیں تو ہم ہاں بھئی ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے یہ سارے کام چھوڑ دو یہ نہیں چھوڑ سکتے ہم ان کو معاشرے سے کہا لے جائیں بد دو لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ جی وہ تھوڑا ساتھی ہے ماسٹر لگا کھلا ہے فلانا <laughs> اتر لگا کھڑا ہے میں کیا اتری سارا پتہ ہے دین مخالفت ہے نا چپ بیٹھے ہیں ہاں تو سان سمجھا سارا کچھ جاننے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دین کو قائم کرنے کا مطالبہ اس وقت نہیں کیا جب تک مدین کی ریاست قائم نہیں ہوئی جب کام ہو جائے گی تو پھر اتنا اتنا بھائی تولا ماشا بھی حساب ہوے گا نہیں تو چھتر پہن گے سمجھ 아이 کہ نہیں ہے سبحان اور سنو یہ خامہ سبلی پیر بیٹھا ہے جی پیر صاحب لو لاچ سبلی ہو رہا ہے خدا کا بندہ شریعت پہ رسول ہے جی شریعت رسول اللہ پہلا مطالبہ تبلیغ کا کرتی ہے پھر دعوت کا پھر نفاذ کا جب دین کی تبلیغ مکمل کرتے ہیں تو صرف تبلیغ میں آ کر اہل بادر اور اہل کفر اور شیطانی قوتیں اور طاقتی فرونی طاقتوں کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے کیسے <تصفح> جنگ کربلا کی طرح پھر وہ آ کر گلے پڑ جاتے ہیں حضرت جی وہ گاتے پہ جاندے ہیں سڈا اقبال کہاں کہتا ہے میں تو یہاں بتانا چاہتا ہوں ذرا غور کرنا ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے ایک حقیقت ہے ان میں فرق کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا توجہ جو دیا سب کے لیے وہ شریعت ہے پھر اس شریعت مطالعہ پر خلوص کے ساتھ ترک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے کی کوشش میں لگے رہنا یہ طریقت ہے اور جب اللہ تعالی کی طرف سے اس طریقت میں پاس ہونے کے بعد بندے کے دل میں اللہ کی پہچان خاص آ جاتی ہے جس کو مارفت کہتے ہیں تو وہ حقیقت ہے ایسا, بزرگ فرماتے ہیں شریعت کو دودھ سمجھو بولو کیا سمجھو طریقت کو نہ سمجھو وہ دودھ جائے دہی جمائی ہے جاگ لائی دیے دہی لگایا جاتا ہے وہ دہی جاگ کے کو کہتے ہیں وہ جاگ سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے توجہ ذرا کیا دہی کے ہو جائے دودھ پہلے پاتا جم جاتا ہے جب کامر جاگ لگاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے اندر ایک دولت رکھی ہوئی ہے اس کے الہی کی محبت کی خاص وہ جب آگے کسی پر نظر کرم ڈالتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رسول کے ساتھ محبت آ جاتی ہے محبت کی وجہ سے بندہ جم جاتا ہے تولتا نہیں ہے چلنا بہت ہوتا ہے بندہ خوشی نال چلتا ہے دکھ پریشانی لاکھ مصیبت دین واستے آن او پرواہ نہیں ہوں کیونکہ جم جو گیا لیکن اب چلنا تو پڑے گا یہ نہیں ہے کہ صرف محبت مل گئی تو کرنا کچھ نہیں کیونکہ محبت کا تقاضا ہی اجتماع ہے یہ نہیں ہے کہ براہ راغ محبت آج عشق کے دعوے نے تو تابے داری کو پھر دیج نہیں آ رہی مشرق کی خدا مندیدان فرنگی اقبال کہتے ہیں اب مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جاتا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہیں جہاں ایک پرانا مٹھا ہے اقبال کہتا ہے وہ بلوری کنٹر دیکھ کر سوراہیاں دیکھ کر سودے سمان سامان سیسی دیکھ کر ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جانچ کا ہے ایک بار کہتا ہے ان مشرقیوں کا دل میں دیکھ رہا ہوں میں حکیم ہوں میں دیکھ رہا ہوں ان کا دل رسول کے ساتھ نہیں <تصفی> اٹھ یہ مناسب ہے کذاب ہے یہ تجار ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے ان کا نہ ہے ان کا ملا ہے کا پیر ہے کوئی ہے اس کا دل ہم کے مسکینوں کا دل مغرب میں اکبار کہتے ہیں بدرنگ میں اٹکا ہوا ہے اور زبان میں مدینہ، مدینہ، مدینہ، مدینہ۔ ایسی عجیب دگا بازی ہے بھائی اسی وجہ سے رہائش کے لیے ایسے عاشقوں کو دبئی پسند آتا ہے توجہ ذرا میرا اشارہ سمجھنا ایسے عاشقوں کو مدینے کا جنگل پسند نہیں آتا مدینے کے پہاڑ پسند نہیں آتے ہاں عاشق مدینہ ہے تو ادھر جنگل پہاڑ رہے ہیں رہ جائے پتے کھا رہے ہیں بڑے بڑے آشک رہے آج رہتے ہوا ہے نہیں بھائی پر وہ سچے عاشق تھے عاشق لندن کا دبئی میں رہائش کرتا ہے کیونکہ ادھر مدینے والے کا فیض اس کو نظر آتا ہوگا آپ سمجھتے ہیں में میں کس کا فیض ہے جہاں پر گورے یاشی کے لیے آتے ہیں وہاں پر آشق लेने जाएगा لینے جائے گا وہ <سؤال> بولو <سؤال> <سؤال> <سؤال> چلو ادھر میں بھی بیٹھے جب سہارا مدینہ تو ملتان میں بنا ہوا ہے سہارا مدینہ ملتان میں بنا ہوا ہے جہاں مدینہ کا سہارا بنا ہوا ہے ادھر ہی بیٹھ جائے اس سے پوچھو دبئی میں سہارہ مدینہ تو نہیں ہے نا ادھر ہے ادھر ہے تو مدر بیٹھ دو خدا وندہ یہ تیرے ساتھ ہمارا اقبال کا تھا نہیں سمجھ ہمارا اقبال کہتا ہے خدا بندہ یہ تیرے دل بندے در جائے خدا بندہ جتنے ساد بندے جدھر جائے کہ سلطانی بھی آئی ہے درویشی بھی آئی اللہ کریمہ دیکھ ادھر جائے تیرے صدہ ساتھ مسلمان جنہاں دجل و فریب نہیں ہوں گا جنہاں مکاری نہیں ہوں گی جنہاں منافقت نہیں ہوں گی جنہاں دھوکے بازی نہیں ہوں گی کیوں یا اللہ بادشاہ بھی مکار ہے پسر ویش بھی سہارہ مدینہ ادھر ہے وہ ہی میں اگلے دن فون آیا مدینہ شریف آیا سنجھی نے آخیا اتنے آئے نا پتا نہیں سیٹیاں نہ آ کے پاس وہی کہہ رہا سی کہ آم نات بھی پڑھنے یار میں اتوی دیں یار مدینے کی ٹھنڈی ہا پتا نہیں تو مدینے کی مٹی تو سرما بناو مدینے کی مٹی تو سرما بناو ناخت ناخا چلا گیا مدینے سے اتویری آ گئی کھڑا اڈیا ہی جا پیا مدینے مٹی سم لگی تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تغل لوگ دین کا نام لے سن لو تو محبت اتباع محبت کیا چاہتی ہے اتباع تو مرشد کیا کرتا ہے نظر ڈالتا سچی دسو کیا اچھی وہی نہیں جی حضرت صاحب کی ملاقات تو پہلو تین کے نا تو نس لے تک نہیں وہ ساقی کی پلایا ہے کہ اب تصا آئے دین دی محبت خوشی نال پھرنے اور کتوں کی آئے فرتے جی تو نہیں جاندے گواں مول بھی آنکھ آئے پیسے جی کوئی کسی ضلع چیسا کسے کسی ضلع جی محبت دی چش نہیں لگی آئے جی اس محبت نے باپ پر تم مجبور کرتی دیا سمجھ لگی تو اتبا کرن پھر رڑکنے واسطے محنت رڑکے گا تو مکھن نکلے گا کی مطلب محبت مل گئی اب تابے میں نبی کی شریعت کے اوپر چلنے کے اندر ہلا وقت محنت کر بھل نبی رجاحدینا لل سو بولو اللہ فرماتا ہے اب محنت کرنا تمہارا کام ہے اپنی مارفت اور حقیقت کے دروازے کھول دینا ہمارا جو شیر ربانی بن جاتا جہادو پینا جہادو پینا ہاں جی جو کچھ کرے صرف ہمارے لیے کرے جہادو پینا پینا کا یہ مطلب ہے جو کرے ہمارے لیے کرے نفس نہ ہو پھر ہم دروازے ہم ہم اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں مارفت الہی آ جاتی ہے کھل جاتا ہے رات کہ بس پھر وہ آخر بس ایسے کا کسی ہو رہی کو میں بزرگہ کی گال سنا نا کتابیں لکھا مثر دے ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ ظاہری عالم اور باطری جو فقیر ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے باطری عالم اور ظاہری عالم میں کیا فرق ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی بتاتا ہوں آؤ میرے ساتھ سر ظاہری کی محفل لگی ہوئی ہے انہوں نے جا کر ایک روڑا اٹھایا اور محفل میں گرا دیا سب نے آواز دی کس وقت بھی کا کام آئی ہے پھر وہ چلے گئے درویشوں کی محفل حضرت صاحب جیسے شیر ربانی جیسے درویشوں کی محفل, محفل, آآ محفل آآ شریعت متعارف پر عمل کرنے والوں کی محفل لگی ہوئی ڈر محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی محفل لگی ہوئی انہوں نے جا کر روڑا ڈالا جب روڑا گرانا اس محفل کے اندر تو سب نے کہا اللہ انہوں نے فرمایا یہی فرق ہے یہی فرق ہے کہ دیکھ لیں ادھر روڑا گرتا ہے تو ان کے منہ سے اللہ نکلتا ہے ان کو اللہ کے سوا اور یاد ہے اور وہ کہتے ہیں کس وقت ملنے پہ وہ غیر کے چکر میں بیٹھے ہیں یہ اس ذات کے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی بہت زیادہ بندہ بھائی سنو وہ شریعت تبلیغ چاہتی ہے تبلیغ کے بعد دعوت چاہتی ہے دعوت کے بعد نفاذ چاہتی ہے یہ سارے تبلیغ میں مکمل تبلیغ کے اندر اتنا مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ فرونی شیطانی حکومتوں کے ساتھ سیدھی سادھی ٹکر ہو جاتی ہے وہ جیل جیلوں میں بھیجتے ہیں مارتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ مار کے سارے پھر حسینی کربلا والے لگ جاتے ہیں کوئی بات سے بتاؤ یہ کیسے پیر اور ملا اور تبلیغی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دربار پر حضرت صاحب کو کچھ تکلیف نہیں آتی سب فیرونی حکومت ان کے ساتھ ہوتی ہے حضرت صاحب پیسہ بھی خوب کما رہے ہوتے ہیں ہاں جی اور پاؤں بھی خوب جو ہے نا وہ چما ہوتے ہیں سارا کچھ چل رہا ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی مخالف نہیں کوئی فکر نہیں حضرت صاحب کو اور یہ بیٹھ یہ کہتے کیا ہے کیسے یہ ہے کہ ہم آ, حقیقت والے ہیں ارے وانتی شریعت تو پہلے ہے پھر اس کے بعد طریقت ہے اس کے بعد حقیقت ہے شریعت میں تو تو پہنچا نہیں اور <تسح> <تسح> اگر تمہیں کوئی کہے میرے پاس مکھن ہے توجہ میرے پاس <تسح> <تسح> لیکن <تسح> <تسح> <تسح> نہ سے خریدا ہے نہ دودھ ہے مانو گے کیا حضرت صاحب مکھن بن گیا کدھروں آ گیا شریعت دودھ ہے شریقت رڑکنا ہے اور حقیقت مکھن آ رہی آپ علم ظاہر ہم جو مسکا علم ظاہر ہم تو شیر قید بے شیر مسکا قیب ود بے پیر مول فرماتے ہیں مولا روم مصنبی رومی والے علامہ اقبال کے مرشد روحانی مرشد سے بلکہ مجھے کہنے کے دی کہ اپنے بعد والے سب ولیوں کے مرشد مولا روم مثنبی رومی میں فرماتے ہیں فرمایا علم باطن ہم چ مسکا علم ظاہر ہم شیر فرمایا ظاہری علم جو شرح کا ہوتا ہے یہ ہے دودھ کی طرح اور علم باطن ہم مسکا, مسکا مسکا مکھن کو کہتے ہیں فارسی میں وہ مکھن کی طرح ہے بے شیر مسکا وہ کب ہوتا ہے دودھ کے بغیر مکھن تو یہ کتے جو بیٹھے ہوئے ہیں آج کے پیر کہتے ہیں ساڈا شرا بے کشکار شرا گل تلک نہیں شرا بے کشک کا پرانا جھگڑا لگاؤ گا گی کا پوترا یہ تو جی مکھر کے مکھن کا پراڑھا ہی جھگڑا لگاؤ گا تو جی دے مکھن دھ کا سنگت ہی بڑی گوڑی نہیں تو خدا کا بندہ مرشد اور اقبال فرما ہے ہمارا اقبال کہتا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہمارا جدھر جانے جس موڑ پہ جانے اقبال ابو اقبال فرماتے ہیں فرماتے ہوئے خدا کمندا اقبال ہمارے فرماتے ہیں ہمارے سفی ملہ پی یہ رحبانیت پہ مصروب بیٹھے ہیں نکر مال کے پاس بیٹھے کے جنگ کا سارے پیر کیوں ہاتھوں گی ادار نہیں اسی ویل پوٹھی جنگ شروع کر دیں وہ سچی دس جب لڑائی پی گئی کردے جیت کو لگا نماز کی گل کر سب کرو نہیں بتروزے کی ملاتی ہزور پڑھ لیا کرتے یقین نہ بچ سکتے ہیں ہر مشکل ہر تکلیف سے صرف نبی پاک پر دروج پڑے آن پی آ ساری شریعت ختم ایک درود نہ بچ سکتے اچھا بے اسی پچھو لکھے یقیناً اگیں لکھے بچ سکتے ہیں وہ نہ برادا یقین وہ تو ایک یقین کے اندر تو ایک مال ہوگا تو اگوں بچ سکتے ہیں وہ بات وہ بچ سکتے ہیں وہ تو دستا ہے پیا مطلب گل پکی نہیں یقیناً لا کر بات سکتے ہیں کا گھر وی سویا یہ میں دسنا چاہتا سا سڈے اسلام نو تین چیزوں کی لڑ ہوں تو اسلام جا کے نافذ ہے اور نفاذ کا مرحلہ دوسرا پھر جہاد دوسرا طریقہ اللہ کے پاس جاد جہاد اس وقت جب ممکن ہے اس وقت تو ممکن ہی نہیں آب آزاد ہوگا فراؤن یورپ ہے بنی اسرائیل کی طرح ہم مجبور ہیں اب ہم صبر کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے ہیں اور حضرت ہمارے حضرت صاحب جو ہیں انشاءاللہ العزیز یہ کلیم اللہ علیہ السلام کے نائب بن کر نائب اور وارث بن کر آپ اسی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دنیا گھر ہو کر رہا ہے کہ ہمارے اقبال نے بھی کہہ دیا ہمارے اقبال نے بھی کہہ دیا نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ خود سے میں وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان کی بستی دنیا کو کہا اس خدا کی بستی دکان نہیں ہے کہ دکانداری کرتے ہی رہوں گا یورپی یورپا یورپا تو دکاندار ہے خدا کی بستی دکان بڑھائی چلے دلیا اپنی دکانداری تم کہیں جانا ظلم ستم دینا مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ افسرے کم ہزار ہوگا اور یہ آگے وہ بات ہے جو اس دنیا کے ختم ہونے کی وہ کر رہا ہے سنا رہا ہے ہمیں نوی دے رہا ہے تمہاری تہذیب اپنے خجر سے آپ ہی خود کشی کریں گے یار دیکھ سکتے یار کیسی نظر ہے کیا بصیرت عبد الجبار شاکر ایک پروفیسر تھا پنجاب یونیورسٹی کا عبد الجبار شاکر وہ تھا بڑی مدت کی بات ہے جنا لائبریری کے اندر جمع ہو گئے اور بھی کافی پروفیسر تھے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ضعور بھی تھا یہ ڈاکٹر طاہر الخری نہیں ہے شاہر صاحب کا جو ہے نا وہ استاد ڈاکٹر ضعور وہ بھی تھا تو اس محفل میں وہ یوم می قدر کے موضوع پر رمضان شریف کے اندر محفل تھی کرانے والا جو تھا نا وہ جنا لائبریری کا ریسرچ آفیسر تھا ڈاکٹر عبد بخاری تھا بیماری صاحب وہ خیر کروانے والے تھے تو میں نے کسی مقصد کے لیے اس کے پاس گیا پھر کوئی سیدھے سادہ کپڑے لباس میں تھا ایک ایک پاؤں کے اندر میرے چپلی تھی وہ بھی اس کا جو ایک اور تھا ایک میں ان کے سارے ڈرامے سنتا رہا جو کہتے رہے سنتا رہا انہوں نے کہا آخر میں کہ کشتی شاپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دعا کریں مجھے موقع مل گیا میں نے ان سب کی تقریریں جو جو تقریریں انہوں نے کی ان کے اندر جو جو مُلے مجھے ہے قابل اعتراض باتیں نظر آئیں وہ سب میں نشان لگا چودہ نکات میں نے لکھ لیے جب انہوں نے کہا دعا استعمال کروائیں گے تو میں کھڑا ہوا میں نے تو وہاں پر ایک ریٹائر کرنل تھا اور بھی یعنی وہ مخصوص محفل تھی عوام کی محفل میں نے دعا کروائی کرواتے ہو میں نے کہا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں ابو فنس گئے سے دعا کے لیے بلایا تھا میں نے تو چار باتیں تھیں ڈاکٹر ظہور اظہر جو ہے وہ بھی رگڑے میں آ گیا اور سارے رگڑے میں آ گئے ڈاکٹر ضہور اظہر کو ایمان سے ایسے بھاگا کہ کیا بتاؤں بابا شیخ میرے ساتھ تھا شیخ بابا ہے نا یہ میرے ساتھ ان سے پوچھیے اس کے یہ لاپستے دروازے میں ملتے ہوئے بھاگتے وہ ہو, ملا ماشاء اللہ آپ نے میری سلا دیا مہربانی وہ بھاگ گیا اور جو عبد الجبار شاکر تھا نا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا کہنے لگا ہم نے تو اور کرسیوں پر اپنی زندگی برباد کی ہے آپ نے چٹائیوں پر جو حاصل کیا وہ ہمارے یہ شوبھا ری کا انچارج تھا عبد الجبار شاہ خوب <تصفح> پنجاب یونیورسٹی کا شوبھا آرپی کا انچارج اور ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے اس کی ایشیا کی سب سے بڑی مخطوطوں کی لائبریری ہے اس کی مر گیا آپ تو مجھے تھا ابھی میں نے دو چار باتیں کی کہنے لگا بس میں نام کب ابھی تھا آپ کے سامنے نہیں ہوں کشمیر تمہیں میں کہتا ہوں آپ کے سامنے نہیں ہوں میں نے یہ شعر سنا ہے سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ کہنے لگا یہ علامہ اقبال کے مقدس کان ہی قدسیوں کی باتیں سن سکتے ہم کب سن سکتے ارے خدشیوں نے کس کو کہا ہے ہم بے عالیہم السلام کو فرشتوں کو اور اللہ کے ولیوں کو اقبال فرماتا ہے سنا ہے یہ خود سیوں سے میں نے شیر پھر ہوش یعنی کیا مطلب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومر روم کی اور فارس کی سلطنت تل کو لٹ دیا تھا اقبال فرماتے ہیں میں نے فرشتوں اور نبیوں ولیوں سے یہ باتیں سنی ہیں وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا غلام ایک شیر ایسا اور پیدا ہوگا کہ جو یورپ کی ساری تہذیب کو دنیا سے بٹا دیں خود سی اس میں نے وہ شیر تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے اقبال کہتے ہیں اور پیو میں دیکھ رہا ہوں تمہاری تہذیب ایسی لانتی ہے یہ اپنے ہاتھوں آ خود مر جائے گی خود بموں کے ہاتھوں انسان مر جائیں گے اور بم ہی ختم ہو جائیں گے تمہاری تہذیب کیونکہ آئٹم ہم بنے ہوئے ہیں سیاح لوگ کہتے ہیں جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے یہ بن چکے ہیں، استعمال ہوں گے پھر یہ ہے کہ شیطان نے <تصفح> <تصفح> بابے کے پہلوں شیطان جو نسل تیار پی جی تھی <تصفح> جی <تصفح> کہ نہیں بھائی بابو <بھی> نے جی تھن <تصفح> ہی ہے تو دڑھل دڑھل دڑال دڑال دلال شروع ہو جانی پھر سائی ہوتی ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آئی نفاذ کا مرحلہ یہ مرحلہ آخری ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت صاحب پہلے دو مرحلوں میں کامیاب ہو چکے تیسرا اللہ تعالیٰ ان سے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناچیز نے جو خطاب کیا ہے نا یہ سر پادری صاحب ہے یہ فلانے صاحب ہے یہ فلانا ہے یہ سارک ضلیل ہے تارک جمیل ہے فلانا وہ اس کا چوتھائی سر نہیں بیان کر سکتے چوتھائی چوتھائی نہیں بیان کر سکتے تو مکمل بیان کرنا تو دور کی بات ہے یہ ہے قرار کا پیٹ وہ صرف ٹانٹاں جانتے ہیں، مداریوں کی طرح پندروں کو نچانا جانتے مسلمانوں کو نبیوں کے وارث بن کر سمجھانا نہیں جو yeah. Yeah. So. <laughs> <laughs>